لا يزال الخیر حیل لا يزال ان في الدنيا سلاما و ظلال اخبر الایام انہا في میرا ایک شخص کے اوپر قرضہ ہے اور وہ شخص زکاة کا مستحق ہے اب وہ میرا قرضہ واپس نہیں کر سکتا اپنی غربت کی وجہ سے تو کیا میں اپنا قرضہ اس کو زکاة کی مد میں ماف کر دوں ایسا نہیں ہو سکتا اگر کسی آدمی کے پاس آپ کی رقم ہے اور آدمی بھی مستحق ہے اور آپ نے قرضہ دیا بات اب وہ اتنا غریب ہے اتنا غریب ہے کہ آپ کا قرضہ ہی واپس نہیں کر سکتا آپ نے زکوٰۃ دینی ہے تو آپ سوچیں کہ میں وہی رقم اس کو زکوٰۃ میں چھوڑ دوں ادھر اپنی زکوۃ کاٹ لوں ادھر اس کو چھوڑ دوں تو ایسا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یہ دو الگ الگ, الگ وہ ہے کانٹریکٹس ہیں سے. ایک ہے قرضے کا دینا اور ایک ہے زکوٰۃ کا دینا قرضہ جو ہے جو آپ نے اس کو دیا ہوا ہے وہ جب اس کے پاس سے واپس آئے گا تو آپ کا قرض آپ کا قرضہ کا عمل مکمل ہوگا اس لیے اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اسے مشروط نہ کریں لیکن وہ بندہ کسی اور سے قرض لے کر آپ کو دے دے آپ کی وہ اماؤنٹ جو ہے وہ واپس کر دے پھر آپ اس میں سے وہ ساری یا جت کم یا زیادہ کر کے جتنی بھی چاہیں اس کو بطور دے دیں لیکن اس کے قبضے سے وہ قرضے والی رقم قرضہ زکوٰۃ میں کنورٹ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ چیز جو قرضے کے طور پر گئی ہو اس کو زکوٰۃ سمجھ لیا جائے